الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على سيد المرسلين وخاتم الانبياء اما بعد او اول بالسمع العالي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حديث نمبر 37 عن عائشہ رضي الله تعالى عنها قالت یا رجل فقعد بين يدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقاليا رسُول الله إن ل ملوكين يقدذبونni خونونni واسونن فشهم وَأَبهم ف ف نا منهُ فقال رول الله ص اللههُ تعَ وَوس إ كان ي م كان ي م القم يمل الق يحس يحسهُ ما خك baس كذم قو قاب كان ايقابك اياهم بقدر كفافا لا لك ولا عليك فان كان ايقابك اياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك وان كان ايقابك اياهم فوق ذنوبهم اقتصلهم منك الفضل اقتصلهم منك الفضل فتناحر رجل وجعل يهتف بك فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أما تقرأ قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفسهم شيئا وإن كان مثقال حفة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين فقال الرجل يا رسول الله ما أجل لي ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم جان فرماتی شخص آیا آپ کے سامنے بیٹھا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے کچھ غلام ہیں جو مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں اور میرے مال میں خیانت بھی کرتے ہیں اور میں جو ان کو بات کہتا ہوں وہ میری بات بھی نہیں مانتے نافرمانی بھی کرتے ہیں تو تین بات ہے جھوٹ بولتے ہیں میرے مال میں خیالت کرتے ہیں میری بات مانتے نہیں ہے نا فرمان ہے تو جب وہ ایسا کرتے ہیں تو میں ان کو گالم گلوس بھی کر دیتا ہوں برا بلا بھی کہہ دیتا ہوں اور ان کو مارتا بھی ہوں اب پوچھا یہ کہ فقیر فانہ میں میرا کیا معاملہ ہوگا ان کے متعلق آپ اسلام نے شاد فرمایا کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا تو حساب کیا جائے گا ایک تو ان کی طرف سے جنہوں نے خیانت کی ہے تیرے ساتھ نے جو نافرمانی کی ہے یا تو جو جھوٹ بولے ہیں ایک تو ان کی نافرمانیاں ان کا جھوٹ اور ان کی خیانت اس کو دیکھا جائے گا اور دوسری طرف آپ کی سزا کو دیکھا جائے گا جو آپ نے ان کو سزا دی ہے دونوں کا تقابل کیا جائے گا بس کلیئر ہے جی تو دونوں چیزوں کا تقابل کیا جائے گا اگر سزا آپ کی ان کو سزا دینا اور ان کی خیانت وغیرہ یہ برابر سرابر ہوگے تو بالکل یہ حساب برابر ہو جائے گا نہ آپ کا کوئی نقصان ہوگا نہ آپ کا کوئی فائدہ ہوگا اس میں لیکن اگر آپ کا ان کو سزا دینا زیادہ ہوا اور ان کی خیانت وغیرہ کم ہوئی تو پھر آپ سے بدلہ لیا جائے گا ان کے لیے پھر آپ سے بدلہ لیا جائے گا اگر آپ نے زیادتی کی ہوگی تیری آپ کی سزا زیادہ ہو گئی اور اگر ان کی خیانت وغیرہ زیادہ ہو گئی اور آپ کی سزا کم رہی تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا تو جب آپ سے نے یہ فرمایا کہ اگر تیری زیادتی ہوئی اور ان کی خیانت وغیرہ کم ہوئی تو تجھ سے بدلا لیا جائے گا تو امی جان فرماتی ہے کہ وہ شخص اس جگہ سے اٹھا اور چلانا شروع کر دیا اور رونا شروع کر دیا اس نے آپ السلام نے شاید فرمایا کہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے کیا آپ نے پرانی مجید کی آیت نہیں پڑی کو نظر موازن القستیامت جی ہاں ابھی جو میں آپ شرط کر رہا تھا یہ دنیا میں اگر سے کوئی کسی پر ظلم ڈھائے کوئی کتنا ہی مزدور کیوں نہ ہو اور دوسرا کوئی کتنا ہی بڑا ظالم کیوں نہ ہو آخر یہ ظلم کب تک رہے گا کب تب یہ ظلم رہے گا ایک نہ ایک دن تو آنا ہے جہاں ذرے ذرے کا بھی حساب ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاستر ماضین قیامتی ہم انصاف کے ترازو کو رکھیں گے قیامت کے دن فلاۃ نس کسی نفس پر کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا جی ہاں ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے ان کانا کالا حبت عط نا بہا اگر کوئی نیکی یا برائی رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی تو عطی نہ بہا ہم اسے حاضر کریں گے وقفا بنا ہاسمین اور ہم کافی ہیں بطور حساب کریں تو یہ پرانی مجید کی آئے کل قیامت کے دن ضرور انصاف ہونے والا ہے آج جس کا ڈنکا بچتا ہے ضرور ظلم و جبر کے جتنے پہاڑ اس نے توڑنے ہیں توڑ ڈالے لیکن ایک دن آنا ہے جہاں انصاف ہی انصاف ہوگا ذرے ذرے کا انصاف ہوگا چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی حاضر کی جائے گی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی حاضر کی جائے گی وہاں ہر ایک کو بدلا دیا جائے گا تو جب آپ یہ یہ چپر فقال رجویہ رسول اللہ نے کہا کہ اللہ کا رسول اب میرے لیے اور ان کے لیے میں اور کوئی بھی بہتری نہیں دیکھتا مگر صرف یہ کہ ان کی اور میری جدائی بس کوئی اور بہتر بات نہیں ہے میرے اور ان کے لیے مگر یہ کہ جدائی کہ میں ان کو اپنے سے جدا کروں لہٰذا اس نے کہا کہ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے کیا ہیں آزاد ہیں اس لیے یہ کیوں ایسا فیصلہ کیا گیا اس لیے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تیری سزا ان سے زیادہ ہو گئی ان کی خیانت وغیرہ سے تو تجھ سے بدلا لیا جائے گا آخرت سے ڈر کر دنیا کے تمام نفع صحابہ کے لیے ایمان والوں کے لیے کوئی نفع نہیں تھا ان کا اگر نفع اور نقصان تھا تو ان کی نظر آخرت پر تھی وہ آخرت کی کھیتی کے طالب تھے وہ دنیا کی کھیتی کے طالب نہیں تھے اور مومن کی شان ہی یہ ہے کہ وہ آخرت کی کھیتی کا طالب ہو وہ آخری اپنی آخرت بنائے اپنی آخرت سنوارے نہ کہ دنیا یہ دنیا کی چند دن کی زندگی ہے کتنی ہی عیش و عشرت کرے گا ایک دن موت آنی ہے تمام مذاہب پہ پر, پر اتفاق ہے کہ موت ہر ایک کو آنی ہے پھر کس بات کا گومنڈ ہے کس بات کا تکبر ہے کتنی عمر ہے زیادہ سے زیادہ سو سال پالے گا دس سال اور اوپر ہو جائیں گے بس ایک دن تو موت آنی ہے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کی لامحدود زندگی گزارنی ہے جس کا فیصلہ اس عارضی زندگی کے مطابق ہوگا اگر یہ عارضی زندگی ٹھیک ٹھیک سے گزری ہے پھر تو وہ لامحدود زندگی بھی اچھی گزرے گی بش یہاں کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزاری لیکن اگر دنیا ہی کو مقصد بنا کر آویا اور کفار کے رستے پر چل کر ان کے اشاروں پر ناچ کر ان کی نشان قدم پر چل کر دنیا کے فوائد کو حاصل کر کے مسلمانوں اور اہل اسلام کے خلاف سازشوں میں شریک ہونا اگر یہ ہے تو بہت خراب ہونے والی ہے آخرت ان مظلوموں کی جو جان لی گئی یہ جی چھوٹے چھوٹے بچے آج افغانستان کا جو معاملہ ہے ایک ہی جگہ میں سو سے زیادہ حفاظ کرام چھوٹے چھوٹے بچوں کی جان لے لیجیے کیا ہے کوئی اس کا بدلہ دینے والا ہے کوئی ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا ہے کسی کا کوئی درد جا کر کوئی ان ماؤں سے کا درد پوچھے جن کے جگر کے ٹکڑے آج ان سے جدا ہو گئے جنہوں نے اس لیے وہ رس سے بھیجا تھا کہ آج یہ آخری پیغمبر پر نازل ہونے والی کتاب کو سینے میں سما کر اس کی دستار سر پر سجا کر گھر پر لوٹیں گے لیکن ظالموں نے ان کی جسم کا ٹکڑے ٹکڑے کر دی یہ کوئی پوچھنے والا کہاں ہے اسلامی ممالک کہاں ہیں اسلامی ممالک کی تنظیمیں ان کے منہ میں چھالے ہو گئے ہیں لیکن ایک دن آنے والا ہے جس کے لیے اس حدیث میں بھی ارشاد فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم قرآن نہیں پڑھتے وہ نظواز فلاں سن شعی آ اس دن کسی نسب پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا ہر ایک کو انصاف دیا جائے گا ہم اللہ کے حضور سر پر سجود ہیں وہی انصاف دینے والا ہے اللہ ان ظالموں کو تباہ و برباد فرمائے ان کو نشان عبرت بنائے شوہدا کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے اور ان کو صبر جمیل عطا فرمائے آخر کب تک؟ اہل اسلام کو خون بہے گا کب تک حی حی. ایک شخص آیا فقا دبِ رسول اللہ, صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ علیہ السلات و السلام کے سامنے بیٹھا فقا نہ یا رسول اللہ جمع ہے میرے اولام ہے کچھ یو مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں وہ و نہیں میرے ساتھ خیانت کرتے ہیں یعنی میرے مال میں خیانت کرتے ہیں وہ یا اور میری نافر مانی ہی کرتے ہیں میری بات نہیں مانتے ہیں میں ان کو گالی دیتا ہوں گالم گلوج برا بلا کہتا ہوں اجرب ہوں میں ان کو مارتا بھی ہوں فقیف عانہ میں فقیفانہ میں کیسے ہوں گا ان کے معاملے میں ان کے متعلق مطلب میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا ان کے متعلق میرا کیا معاملہ قال رسول الله صلى الله تعالی علیہ وسلم اذا كان يوم القيامه جب قیامت کا دن ہوگا یحسب ما خانك حساب کیا جائے گا اس کا جو انہوں نے تجھ سے خیانت کی وعصا کا اور تیری فرمانی کی وقذب کا اور جو تجھ سے جھوٹ بولا وعقابوا ایاہم اور تیری ان کو سزا دینے کا ان سب چیزوں کا حساب کیا جائے گا اب سب کو ملا کر ف ان کانا کا عیا ہوں بر قدر جنوب ہیں ف ان کانا ہے کابوں کا ایا ہوں اگر تیری سزا ان کو جو تون دی ہے بر قدر جنوب ہیں ان کے گناہوں کے برابر ہوئی تو کانہ کفافن کفافن وہ مانا برابری جو کفایت کرتا ہے کانہ کفافن تو یہ ہوگا برابر شرابر لا کا و لا کا نہ تیرے لیے کوئی فائدہ ہوگا اور نہ تیرا کوئی نقصان لا کا نہ تیرے لیے کوئی فائدہ والا آنے کا اور نہ تیرا کوئی نقصان وہ ان کا نا حفاظ کا لیکن اگر تیری سزا ان کے گناہوں سے کم ہوئی یعنی اگر تھی ان کو سزا دی ہے وہ کم ہوئی اور ان کی خیانت وغیرہ زیادہ ہوئی تو کان فَضْلًا لَكَ تو یہ تیرے لیے بہتر ہوگا تیرے لئے افضل ہوگا بہتر ہوگا یعنی تیرے لیے فائدہ ہوگا تم نے سزا کم دی اور ان کا ظلم زیادہ ہے ان کی زیادتی ہے لیکن وہ كَانَ عِقَابُكَ قاب کا ذُنُوبِهِمْ اور اگر تیرا ان کو سزا دینا فوکز الوبہ ان کے گناہ سے زیادہ ہوا ان کی زیادتیوں سے زیادہ ہوا الْفَضْلُ فو لَهُمْ ان کے لیے بدلا لیا جائے گا تجھ سے زیادتی کا تو سرف جو زیادتی تو نے کی ہوئی ہے جو ان کی ظلم سے زیادہ ہوئی ہوئی ہے جو تیری سزا ہے تو نے جو سزا ان کے گناہوں سے زیادہ دی ہے تو یہ جو اضافہ ہوگا جو ان کے ظلم کے بدلے میں وہ تو بدلے میں ہو جائے گی لیکن جو اضافہ ہے سزا کا اس سزا کے بدلے میں تجھ بدلا لیا جائے گا ان کے لیے تنہا رجو تنہا یا کا معنی ہوتے ہیں الگ ہو جانا یعنی وہ جگہ چھوڑ دینا جگہ سے ہٹ جانا تو آدمی اٹھا کنارے پر ہوا وہ جال یہ تف احتف یہ ف یہ کا مارا چلانا وہ جال یہ اس نے چلانا اور رونا شروع کر دیا فقال له رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم آپ علیہ السلام نے اس سے ایک فرمایا اما تفرق قول اللہ تعالی کیا تو نہیں پڑھتا اللہ تب یہ کیا نے نہیں پڑھا اللہ تبارک و تعالی کس ارشاد کو نہ توازین القسطہ موازین جمع ہے بن ترازو <سيح> الفص انصاف ہم رکھیں گے انصاف کے ترازو لیو القیامت قیامت کے دن فلاۃ المنسا کسی بھی نفس پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا کسی بھی نفس پر ب ان کانم اس قالا حبت من خردل رائی کے دانے کو رائی کے دانے کو کہتے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ ہوگا تو ہم اسے حاضر کریں گے لائیں گے مطلب میکی ہوئی اور برائی ہوئی وقفہ بنا حاصب اور ہم کافی ہیں بطور حساب کے فقال رسول اللہ اے اللہ کے اجد لی میں نہیں پاتا اپنے لیے ولیحہ ان کے لیے خیرم من ان کی جدائی سے بہتر کوئی بھی چیز میں اپنے لیے اور ان کے لیے جدائی کے علاوہ کوئی اور چیز بہتر نہیں پاتا خوشو کا میں آپ کو گواہ بناتا ہوں اشتا خوشو باب فعال تکلیم کا چہرہ گزارے کا میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کل ہوں افرا ہوں یہ سارے کے سارے آزاد ہیں حدیث نمبر اٹھتیس فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا وقال الآخر أما أنا أصوم النهار أبدا ولا أفتر وقال الآخر أنا أعتذل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال انتم الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا اَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَاكِنِّي أَصُومُ وَأَفْتِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْخُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءً فَمَرْرَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي راحت لفظ حدیث میں جا اصلا تو, تو یہ لفظ جماعت کے لیے استعمال ہوتا ہے سری جماعت کے لیے تین سے دس تک دس تک اس کا اجلاس ہوتا ہے راہ کے لفظ کا آپ نے پڑھا ہوگا پو من راہ تو خیر حوابۂ اکرام ازواز متحرات رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس آئے ہیں آپ علیہ السلام کی عبادت کے متعلق پوچھا ہے کہ آپ کیا کیا عبادات کرتے ہیں جب ان کو بتایا گیا کہ آپ ایسے ایسے ایسے عبادات کرتے ہیں آپ جو نمازیں پڑھتے ہیں آپ روزے رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ جب دیکھا کہ معصوم ہیں معصوم ہیں اور ان کے اگلے پچھلے سب گناہ یعنی جو کوتایاں ہیں وہ بھی معاف ہیں اس سب کچھ کے باوجود بھی آپ علیہ سلاۃ السلام اتنی زیادہ عبادات کر رہے ہیں تو آپ کے مقابلے میں ہم کہاں آپ کے مقابلے میں ہم کہاں جب آپ باوجود اس کے کہ معصوم ہیں اور آپ کے اگلے پچھلے گناہ سارے معاف ہیں جو غلطیاں ہیں کوتاہیاں ہیں لفزشیں ہیں وہ بھی معاف ہیں گناہ تو ہو نہیں سکتا جو لفزشیں ہیں جس کو اللہ ماتا تقدم من کا ماتا آخرا جو پرانے مجید کی آیت میں ہے ضم کا لفظ ہے مراد لغش. تو ہم کہا ہمیں تو چاہیے کہ ہم بہت زیادہ عبادات کریں آپ سے بھی بڑھ کر ہمیں کرنی چاہیے ان تین لوگوں نے آپس میں یہ طے کیا ایک نے کہا کہ بس میں آئندہ پوری رات بھر بس نماز ہی پڑھتا رہوں گا سوؤں گا نہیں دوسرے نے کہا کہ میں دن بھر بس ہمیشہ روزہ ہی رکھوں گا کبھی افطار نہیں کروں گا تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے اختلاط یعنی شادی وغیرہ نہیں کروں گا بس الگ تھلگ رہوں گا خواہشات کے قریب بالکل بھی نہیں جاؤں گا آپ علیہ السلام تک تشریف لائے ازوال متحرات نے آپ کو بتایا کہ ایسے ایسے یہ بات بھی ہے آپ اسلام تشریف لے گئے ان صحابہ کرام کے پاس اور ان سے پوچھا کہ تم ہوگو گو کہ جنہوں نے ایسے ایسے کہا جی ہاں ہم ہیں پھر آپ نے شاہ فرمایا خبردار اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور میں تم سے زیادہ پرہیزگار ہوں لیکن باوجود اس کے بھی پھر بھی میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں مسلسل روزہ رکھتا ہوں پھر نماز بھی پڑھتا ہوں سوتا بھی ہوں اسی نمبر پر فرمایا کہ میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا فلے سے منی وہ مجھ سے نہیں ہے یعنی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد ان دونوں کے لیے یہ واضح حدیث اسلام میں رہبانیت نہیں ہے الگ تھلگ ہو کر ستن اپنی ہی فکر کرنا اور معاشرے سے بالکل کٹ کر یہ اسلام میں نہیں ہے زال عالم نے اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے عبادات ہیں معاملات ہیں لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق آپ نے پیچھے ایک حدیث پڑھی ہے اللہ تبارک کوتا میں جبری رامین کو حکم دیا کبس جی کو پرڑ دے اللہ تیر یا اللہ اس میں تو ایک بندہ ہے تیرا بندہ ہے تیرا محبوب ہے بڑا عبادت گزار ہے اس نے پلک چپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی اللہ تبارک نے فرمایا کہ اس پر بھی الٹ دو بستی کو اس لیے کہ باقی لوگ تو گناہوں میں مشور رہے اور اس کے چہرے کا کبھی رنگ بھی متغیر نہیں ہوا لمحہ بر کے لیے بھی میرے لیے یہ لوگ خدا کی نافرمان ہیں تو وہ ان کو کچھ بتاتا تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں رہبانی نہیں ہے قطع تعلق ہی نہیں لارحبانی یا تفیل اسلام لا لاسرور تفیل اسلام آپ حدیث پڑھ کے آ چکے ہیں تو لوگوں کے ساتھ مل جل کر چلنا حقوق کا خیال رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں لیکن بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے جی تو یہ صحابہ اکرام کو متنوع فرمایا رسول سوریہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسی بات نہیں ہے میں روزے بھی رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں ایسا مت کرنا کہ تم یہ کہو کہ بس ہمیشہ ہم روزے رکھیں گے افطار کبھی نہیں کریں گے تھک جاؤ گے پھر ایک روزہ بھی نہیں رکھ پاؤ گے اور یہ مت کہنا کہ تم بس نمازیں ہی پڑھتے رہو گے ہار جاؤ گے اور یہ بھی مت کہنا کہ ہم عورتوں سے جدا رہیں گے نفسانی خواہشات ہیں بے بیرہ روی کا شکار ہو جاؤ گے عیسائیت میں یہی رہا رحبانیت نے رواج پایا ابتداً اللہ تعالیٰ فرماتے اور رحبانی کے ما دا علیہم اللہ نے فمار آ پہلے تو انہوں نے رحبانیت کو اس لیے اختیار کیا کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی رضا رضامندی کے لیے لیکن پھر اس کی رعایت نہیں رکھ سکے انسان ہے اس کے ساتھ خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ نے فطری تقاضے رکھے پھر وہ لوگ بحرہ رضی کا شکار ہوئے اس لیے رہبانیت کے اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے دین کو ویسے لے کر چلنا ہے جیسا کہ آپ علیہ السلام نے زندگی گزاری آپ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے مان آئی ویوستھا آپ کی بس دیکھیے رضی اللہ تعالیٰ قال رضی اللہ فرماتے ہیں کہ تین لوگوں کی جماعت آپ علیہ, کی کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے تھے آپ علیہ السلام کی عبادت کے متعلق فلم جب ان کو بتائی گئی بےحا جب ان کو بتایا گیا آپ صلی السلام کی عبادت کے متعلق کان تقال, لوہا تقال لوہا مطلب باب تفاول ہے یہ کم سمجھا اس کو کم سمجھا لام شب ہے فقالو اینا نحن من نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہاں آپ علیہ السلاۃ والسلام کے مقابلے میں اللہ تبارک و تر کی اگلی پچھلی لغشوں کو معاف کر دیا ہے وقال آہدہم ان میں سے ایک نے کہا اما آنا فاوصل اللیلہ بدن میں بس ہر رات نماز ہی پڑھا کروں گا ہمیشہ وقال الآخر دوسری نے کہا اما آنا سومن نہرہ بدن میں ہمیشہ دن بر روزہ رکھوں گا ولا استروں پر میں کبھی افتار نہیں کروں گا وقال الآخر دوسری نے کہا انا آتا ذل النساء میں عورتوں سے جدا رہوں گا الگ تھلگ رہوں گا پلا تضوج و اب کبھی نکاح نہیں کروں گا خجا انبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علیہم آپ عرض السلام ان کے پاس تشریف لے گئے تشریف لائے ان کے پاس وقالم اللہ کُل تم قذا و تم ہو کہ جنہوں نے ایسے ایسے کہا اما و انی انیلا اخشہ لله خبردار یاد رکھو اللہ کی قسم انی نیلا اقشہ میں تم سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں تم میں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں تم سے زیادہ وہ اتفاق اور اس کا پرہیزگار بندہ ہوں لاکنی اصوم افطر ہو میں روزہ بھی رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں وہ اصلی میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں رقد مانا سونا وہ اتزب و میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں عمر رغ سنتی جس نے میری سنت میرے طریقے سے آراز کیا فلیس ووجلت منها القلوب فقال رجل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ہمیں نماز پڑھائی ایک دن اور نماز پڑھانے کے بعد آپ متوجہ ہوئے ہماری طرف آپ علیہ السلات والسلام کے متعلق آتا ہے کہ آپ حضر الماز کے بعد نماز کے بعد مقتدیوں کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ جایا کرتے تھے تو آپ علیہ السلام ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ہمیں نصیحت فرمائی ایسی بلید نصیحت جس سے آنکھیں بہ پڑی اور دل خوف زدہ ہو گئے تو ایک شخص نے کہا سابہ اکرام میں سے کہ اللہ کا رسول آپ کی اس نصیحت کو دیکھ کر تو ایسے لگتا ہے کہ آخری نصیحت ہو لہٰذا ہمیں مزید کچھ وصیت فرمائی آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور امیر کی اطاعت کی وسیعت کرتا ہوں اگرچہ تمہارا امیر کوئی حبشی غلام کیوں نہ ہو لیکن تم نے امیر کی اطاعت کرنی ہے اس لیے کہ میرے بات تم میں سے جندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا لیکن تم نے کیا کرنا ہے میری سنت کو لازم پکڑنا ہے اور میرے خلافہ کی سنت کو لازم پکڑنا ہے اور اس کو بڑی مضبوطی سے پکڑنا ہے خفا کرا کی سنت ہو بازو آنے ہنواز کا تذکرہ کیا اس لیے کہ جو چیز داروں سے پکڑ لی جاتی ہے وہ انتہائی مضبوطی سے پکڑی جاتی ہے یعنی مرا یہ ہے کہ مضبوطی سے پکڑنا اور تم نئی نئی باتوں سے بچتے رہنا نئی باتیں یاد نہ کرنا بچنا تم نئی نئی بات سے اس لیے ہر نئی بات بے داتی بداط ہے, ہے. پر پھر فرمایا کہ ہر بےدع گمراہی ہے بےدعت کے متعلق آپ تشکیل سن چکے ہیں پہلے گزر چکی ہے کہ بےدعت کیا, کیا معنی ہے کیا تشکیل ہے آپ کے سامنے آ چکی ہے لہٰذا ہم دوبارہ بحث نہیں کریں گے اس کا متعلق باقی یہ کہ یہاں پر آپ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک امیر کی اطاعت کا حکم دیا ہے چاہے کسبے برش لیکن امیر کی اطاعت ہونی چاہیے جب تک کہ وہ کھلے عام اللہ اور اس کے پہوبر کی نافرمانی نہ کرے پھر آپ نے فرمایا کہ میری سنتوں کو لازم پکڑنا اور میرے خلاف راشدین میرے صحابہ کی سنت کو لازم اور بڑی مضبوطی سے پکڑنا اصلم علیہ بن اس کا تذکرہ تک کیا جاتا ہے کہ جب انتہائی تاخیر کی گئی ہمیں کسی چیز کو مضبوط اور لازم پکڑو یہ کہ انسان کے جو دانت ہیں ایک سامنے والے دانت ہیں اور ایک داڑیں ہیں سامنے والے دانتوں سے اگر کسی چیز کو پکڑا جائے تو اتنی مضبوطی سے نہیں پکڑا جاتا لیکن داڑھوں سے اگر کسی چیز کو پکڑ لیا جائے تو انتہائی مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے اس لیے نوازت کا تذکرہ کیا ہے آپ تجویز سے متعلقہ لوگ جنہوں نے تجویز سے کوئی مبسط کی ہے جن کی وہ جانتے ہیں کہ نواز داروں کو کہتے ہیں چار اور تواہن ہے بارہ نواز بھی ہیں ان کے بازو میں دو دو زمانے میں ہم نے یاد کیا تھا خیر وہی آپ کو مفت امور اور پھر فرمایا کہ جو دین ہے بس اسی کو ہی دین سمجھنا اس سے زیادہ اگر نئی بات دین بنا کر پیش کرو گے تو وہ بدعت ہوگی اور ہر بدت گمراہی ہے لہٰذا اس پہ بچتے رہنا تو جو پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں ہمیں اللہ اللہ نماز پڑھائی انور ہماری طرف خیر خراب ہماری طرف متوجہ خوف سدہ ہو گئے ہونا رسول اللہ کا مؤز تو محبت آئی کہ اللہ کے رسول گویا کہ یہ الوداعی نصیحت ہے آخری نصیحت ہے فاؤ سے نا آپ ہمیں وصیت فرمائیے فعال تک وہ اللہ میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی تقوی کی وسلم واغ اور امیر کی بات سننے اور اس کی فرما برداری کرنے کی مطلب یہ کہ اگر تمہیں کوئی جو حکم دے اس کی بات کو سننا اور اس کی اتباع کرنا عیشمن کم کیوں اس لیے کہ میں مَن عیشم کم جو تم میں سے زندہ رہا میرے بعد میرے باد اخترا پن کسی پس وہ دیکھے گا بہت زیادہ اختلاف میرے بات یعنی اختلافات دیکھے گا کہ بے جان جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا تو تم نے اس, ان اختلافات میں کیا کرنا ہے بسنتی تم پر لازم ہے میری سنت میرا طریقہ و سنت الخلاف الراشدین المحدی اور میرے خلاف راشدین جو ہدایت پانے والے ہیں المحدیین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی میرا طریقہ اور ان کا طریقہ تم پر لازم ہے تمسو بہا تمسک یا تمسک و مضبوطی سے پکڑنا تمسکو بہا اس طریقے کو بڑی مضبوطی سے تم پکڑے رکھنا عالیہ بن نواز اور ان کو پکڑو داڑھوں سے اجزا کا مانا ویسے کاٹنے کے ہوتے ہیں کہ تم کاٹو ان کو داڑھوں سے مطلب انتہائی مضبوطی سے پکڑے رکھنا اس کو تم اور بچو تم محد نئی باتوں سے ان کل محد اس لیے کہ ہر نئی بات بےدت ہے وہ کلو بے دعاتہ اور ہر بےدت گمراہی ہے فآخر